وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیكَ يَا نبی اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللَّهِ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ حسنِ اسلام اس سلسلے میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں سلسلے میں ایک ٹوپک ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہوتے ہیں جو مدنی پھول دیتے ہیں ہمیں قرآن و حدیث بزرگان دین کے واقعات سے اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں آج بھی ایک بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں مگر سب سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ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 تو ابھی آپ کو اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں گے ان نمبرز پر آپ کال کیجئے موضوع کے متعلق آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کوئی مدنی پھول بھی دے سکتے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت ہے اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید ہر فرد سے اس کا تعلق ہے یعنی جو دنیا میں آیا ہے اس کا اس موضوع سے لازمی تعلق ہوتا ہے اور وہ موضوع ایک ہما گیر ہے ہر گھر میں یہ موضوع اس موضوع کی حاجت ہوتی ہے اس میں بھلائی اور اس, اس موضوع کے حوالے سے دین اسلام کی جو خوبصورت تعلیم ہے تربیت ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے موضوع کیا ہے موضوع ہے رشتے داری رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا رشتے داروں کے ساتھ ملاقات کرنا رشتے کو نبھانا سلائے رحمی کرنا اور اس طرح کی دیگر چیزیں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے چونکہ سلسلہ ہمارا ہے حسن اسلام اور یقین جانیے اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل بیان کیے قطع تعلق کرنے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دینے کے حوالے سے مذمت بیان کی اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ والدین بھائی بہن خالہ ماموں وغیرہ جو دیگر رشتہ دار ہیں جو ذی رحم ہیں یا جو ذی رحم نہیں ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا تعلق کیا جائے ان کے ساتھ رشتہ ناتہ قائم رکھا جائے رشتے ناتے کو نہ توڑا جائے تو دین اسلام کی یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کی ترغیب دیتا ہے اس پر انشاءاللہ شاء اللہ ہم کرام کریں گے شروع میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا چنانچہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر دو ہزار سات سو تینتالیس حضرت سعید ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایک جگہ گئے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی تو یقا یک غار کے منہ پر ایک پتھر آ گیا جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا اور اب اندر سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اب اس مصیبت سے نجات کی کیا رہا ہے چنانچہ ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے آئیے ہم اپنے کسی نیک عمل کو یاد کرتے جو ہم نے خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو اور اسی کا وسیلہ پیش کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری اس مصیبت کو دور فرمائے گا چنانچہ تین اشخاص نے دعا کی اس میں سے ایک کی دعا آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک شخص نے ان میں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا ایک دن میں کام کاج سے آیا تو میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے میں نے اپنے جانوروں کا دودھ نکالا اور اپنے والدین کو پیش کرنے کے لیے آگے بڑھا دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں تو میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا میرے بچے میرے پاؤں پکڑتے رہے میرے پاؤں میں یعنی میرے قریب بیٹھے روتے رہے مگر میں نے اپنے والدین سے پہلے اولاد کو دودھ پلانا یا ان کے پیٹ میں کوئی چیز ڈالنے کو گوارا نہ کیا یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے اس شخص نے دعا کی مرین کے ناظرین اس دعا کی برکت کیا ہوئی چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص کی دعا کی برکت سے پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹا اور باہر سے روشنی کا ایک سراغ لگا پھر اس طرح تینوں نے دعا کی تو یہاں پر جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبت سے نجار عطا فرمائی تو دیگر رشتہ دار جو ہیں بھائی ہے بہن ہیں ہمارے ماموں ہیں ہماری پھوپی ہے اسی طرح ہمارے خالہ ہیں ہماری خالہ ہے ہمارے دیگر رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اولاد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہیے یاد رکھیے اگر اچھے تعلقات نہیں ہوتے نا نہ، تو گھر کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے وہ نے دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں ہم کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس موضوع کے متعلق آپ مدنی پھول بھی دے سکتے ہیں کوئی بات چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو سوال بھی کر سکتے ہیں غلام رحدین بھائی ہمارا موضوع ہے رشتہ داری ایک وسیع موضوع ہے اس کو ایک مرکب اضافی کی صورت میں سلا رحمی بھی کہا جاتا ہے تو یہ اس کا معنی کیا ہے سلا رحمی کا بسم اللہ السلام علیکم اللہ سلا رحمی یہ دو جدا گانا لفظ ہیں سلا یہ اپنا ایک لفظ اپنا معنی رکھتا ہے رحمی یہ اپنا ایک معنی رکھتا ہے دونوں کو ملا کر پھر اس کا باقاعدہ ایک معنی بنتا ہے تو سلا اس کا معنی ہے ایسال و نو وائل مین احسان کہ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنا یا احسان کرنا اور رحم کا مطلب ہوتا ہے قرابت دار رشتے دار تو سلا رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صدر الشریہ نے بارشریت میں فرمایا کہ سلئے رحمی کا معنی ہے رشتے کو جوڑنا رشتے کو جوڑنا رشتے کو جوڑنا, جوڑنا سیلام نے جوڑنا ملانا جی سیلام نے جوڑنا یا بھلائی کرنا اور رحمی یا رحم اس سے مراد رشتے داری تو رشتے دار رشتے کو جوڑنا اور رشتے کو کس طرح جوڑا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے سلائی رحمی کا مطلب یعنی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ان کے ساتھ احسان و بھلائی کرنا احسان و بھلائی کرنا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ رشتے کو ملائے رکھنا جوڑے رکھنا تعلق نہ کرنا ان کے ساتھ حسن احسان کے ساتھ پیش آنا بھلائی کے ساتھ پیش آنا یہ کہلاتا ہے سلۂ رحمی اور اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو بھی سنتے ہیں کہ سلائے رحمی یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا تعلق کرنے رشتہ داری نبھانے کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک کیا کہتا ہے احمد بھائی قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کے حوالے سے تو رشتے داری ایک اہم موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں رشتے داری نبھانے کے حوالے یا اس نے سلوک کرنے کے حوالے سے جو ہدایات ہیں اور جو مدنی پھول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو روشنی عطا کی گئی ہے اس کی ضیا باریاں کچھ ہم پہ ہمیں بھی عطا فرمایا بسم اللہ محسن بھائی قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ سلح رحمی کرو رشتے داری مت توڑو ایک آیت کریمہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہے پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت, آیت نمبر آیت نمبر چھبیس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وعاطی ذل قوربا حق کا ہو اس کا ترجمہ قرآن کنز المان یہ ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے ٹھیک جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو یعنی اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں جی ہاں رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو ٹھیک ہے اب عصایت کریمہ کی تفسیر میں حضرت صدر اللہ فاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی خزان الفان میں لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلاح رحمی کر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ سلائی رحمی کر یعنی رشتے کو جوڑ, جوڑ. رشتے واہ. کو مت توڑ اور رشتہ جوڑ صحیح. ایک بات اور دوسری بات کہ ان کے ساتھ محبت کو قائم رکھ اچھا ان کے ساتھ محبت قائم رکھ کے اور محبت کا تعلق جو ہے دل سے صحیح اب دل میں اگر بغض و کینا ہوگا تو یہ اس کے یعنی منافی ہے کہ محبت نہیں ہے یعنی رشتے داروں کے لیے دل میں بگزو کینا ویسے تو عام مسلمان کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے, چاہیے مگر رشتے داروں کا تعلق کیونکہ اور زیادہ جو ہے قریبی ہوتا ہے تو ان سے بھی دل میں کینا اور بغض نہیں ہونا چاہیے بغض نہیں ہونا چاہیے, چاہیے رشتے داروں کے لیے دل میں محبت ہو محبت ٹھیک ایسا حکم ہے یہ ہمارے معاشرے یعنی بہترین ہمارا معاشرہ بن جائے یقین کرے رشتہ داریاں جو آپس میں ٹوٹتی جی ہیں پھر غیبتیں چگلیاں اور بوتان تراشیاں جی اور طرح طرح کے گناہ جو پیدا ہوتے ہیں اگر قرآن پاک کی اس سایت کریمہ پر نظر کی جائے اور پھر اس کی تفسیر میں جو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ سل رحمی کر جی یعنی جی ان کے ساتھ رشتہ جوڑ صحیح. اور پھر فرمایا کہ محبت قائم رکھ اور میل جول ان کے ساتھ قائم رہا سر ملتا جلتا رہے ملتا جل اب بارد؟ یعنی اب ملتا جلتا رہے گا تو آپس میں خبر گیری بھی ہوگی ٹھیک ہے کہ میل جول ہو اور پھر خبر گیری بھی ہو یہ بھی تفسیر میں لکھا ہے کہ خبر گیری کر معلومات حاصل کر کے ان کی حالت کیا ہے بیمار تو نہیں ہے بیمار ہے تو عیادت کریں اگر ان کو کوئی پریشانی تو ان کی پریشانی کو دور کریں اگر کوئی غم آیا ہے تو اس غم میں ان کی غمخواری کرے جی واہ ہاں. کیا یعنی خبر گیری کریں اب اس کو پتا چلے گا کہ یہ کس حالت میں واہ. پھر جو ان کے حقوق بنتے ہیں تو اور موقع پر ان کی مدد کریں اللہ اکبر. یعنی اگر وہ رشتے دار جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن میں والد والدہ چچا چچی یعنی چچا جو ہے آتے ہیں پھوپی. اور اسی طرح پھوپی ہیں مالا ہے خالہ ہے یہ سگے رشتہ دار ہیں تو اب زیر حم ہیں ان کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ اگر یہ ایسے رشتہ دار ہیں نا تو اگر محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا بھی یہ ان کا حق اللہ ہو اگر محتاج, اگر اگر محتاج, اگر محتاج اگر ضرورت مند ہے تو ان کا خرچہ بھی ہاں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہو صحیح اور یہ تو کیسے کرے گا جی ہاں یعنی اس میں یہ لازمی ہے کہ یہ اگر سائب استطاعت اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے تو اپنے ان رشتے داروں کی مدد کرنا یہ ان کا حق ہے اور اس پر لازمی یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں اس کو اگر ہم ایک دوسرے پائے میں بھی لیں کہ اگر یہ رشتہ دار جو ذکر کیے گئے زیر احم ان کے علاوہ بھی جو دیگر رشتہ دار ہیں کتنا پیارا قرآن پاک کیا ہے جو اس کی تفسیر آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کے وقت مدد کر تو یہ اتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ اگر رشتہ داروں کی ضرورت کے وقت مدد کی جائے نا تو جس کی ضرورت کے وقت مدد کی جاتی ہے وہ اسے زندگی بھر یاد رکھتا ہے, ہے مثال کے طور پر کسی کا بیٹا بیمار ہے اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اب اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کے بیٹے کا علاج کروا دیتا ہے تو وہ زندگی بھر اس کا احسان مند رہتا ہے اس کے اس کا ذکر اچھے انداز میں کرتا ہے کہ اس نے ایک مصیبت میں ایک پریشانی کے وقت میں میری مدد کی تھی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن پاک کا جو حکم ہے نا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو آتی قربہ حق کا ہوتا اس پر اگر عمل کیا جائے نا تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ اور پوری یعنی تمام عالم میں پوری دنیا میں اسلام یہ حسن اسلام سلسلہ اب اس میں یہ جو آیت کریمہ فرمایا گیا کہ ان کا حق دو تو اب ان کے حقوق میں ان کی مدد بھی شامل رہے اب اگر ظاہر سی باتیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اب ایسا نہیں کہ کوئی شخص سمجھے کہ میرے پاس جو ہے وہ اگر بہت زیادہ جو ہے دولت ہوگی میں اسی وقت اپنے رشتے داروں کی مدد کروں گا جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حیثیت دی اپنی حیثیت کے مطابق خلوص سے دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کو ایسی برکتیں ملیں گی کہ یہ خود بھی کبھی پریشان ماشاء اللہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کتنا پیارا حکم ہے کہ اپنے رشتے داروں کو ان کا حق دو کتنی پیاری بات ہے مدنی چنان کے ناظرین اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیجیے یہ اسلام کا حسن ہے مدنی چنان کے ناظرین کے کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں آئیے کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے جی پہلی کال سنائیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع لے کے چل رہے ہیں رشتہ دار میرا سوال یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلقات رکھنا ہی نہ چاہیں تو ان کے اس رویے کے باوجود ہمیں کیا کرنا چاہیے برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں ٹھیک ہے یہ سوال اسلامی بھائی نے کیا پہلے تو حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ کہ آپ نے سلسلے کے موضوع کے حوالے سے حوصلہ افزائی سوال یہ جی انہوں نے کیا ہے کہ رشتے دار تعلقات نہ رکھنا چاہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں تو ایسے رشتے داروں کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے غلام محدید بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا میں جی بالکل کیا کریں گے ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات بھائی آپ تو جوڑنا چاہ رہے ہیں میں آپ کے سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا ہوں آپ میری مجھے دعوت بھی دے رہے ہیں میں آپ کی دعوت میں نہیں آ رہا ہوں میں ہوں آپ کا رشتے دار تو آپ کیا کریں گے آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے ہمیں حکم تو یہی ہے کہ مسلسل جد و جہد کرتا رہے اور حسن شروع کہیں سلسلہ رکھے یہ نہیں ہے کہ اپنا دل چھوٹا کر کے اس کی تھوڑی سی غلط رویے کی بنا پر اپنا منہ بنا کر بیٹھ جائیں بلکہ نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علی السلام نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ جنت میں اس کے نام کا محل بنا دیا جائے حدیث پاک کا تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے ماشاء اللہ جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے کیا بات اور جو اس سے قطع تعلق کرے اس سے اس کا کیا بات تو ہمیں حکم یہ ہے اور یہی تو اسلام کا حسن ہے الحمد الحمدللہ ہم لگے رہیں گے جد جو جہد کرتے رہیں گے اور اچھے انداز میں اپنے بھائی کو مسکرا کر اچھے انداز میں اچھے رویے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں گے تو انشاءاللہ سامنے والے کا بھی دل موم ہو جائے گا ماشاءاللہ. لیکن ہمارا المیا یہ ہے کہ ہمارا ایک مرتبہ میں نے تو معافی مانگ لی اس سے हुँ. وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے میرے پاس میں کیوں جاؤں اس کے پاس سلام, سلام کا جواب نہیں دیتا وہ سلام کا جواب نہیں دیتا اچھے انداز میں دیکھتا نہیں ہے میں جہاں سے گزر جاؤں وہاں وہ آتا نہیں ہے تو हाँ. میں کیسے اس سے معافی مانگا تو حکم ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اس نے اخلاق سے کام لینا چاہیے اور حسن معاشرت سے کام لینا چاہیے وہ آتی تقربہ حق کا یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ کسی نے اگر پیسے لے لیے تو اس کا حق واپس دے دو اچھا رشتہ داروں کے میں نے پیسے دوا لیے تو بھائی ان کا حق ہے ظاہر سے بند ہو ہر کوئی بولے گا کہ اس کا حق واپس دو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں سے سلام قیام کرنا سلام کرنا ان سے میل جول رکھنا یہ بھی اس نے شروع کیا ماشاء اور ماشاءالوان یہ بھی ان کا حق ہے واہ سلام کرنا خالی یہی نہیں کہ پیسوں کے ذریعے کوئی بات کی جائے بلکہ محبت کے ساتھ بات ہمارا بات اسلام کا حسن دیکھیے یعنی آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے پیسے نہیں دے سکتے کسی کو کھلا نہیں سکتے کسی بھوکے کو کھانا نہیں دے سکتے تو اسلام کا حسن دیکھیے اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ مسکرا کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ کا ہے بتاؤ کے دیکھ لو کہ یہ بھی صدقہ ہے تو یہ کتنا سارا ہمارا دینا اسلام ہے پھر اس میں بے شمار احادیثی مبارکہ ہمیں ملتی ہیں ایک حدیث پاک جو مسند احمد بن حمبل کہ یہ جو کتابیں عتی سے میں موجود ہے کہ سرکار علی صلاحم نے ارشاد فرمایا حضور ممبر پر جلوہ فرما تھے ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے اللہ اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے واہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا بات, کیا بات اور زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا برائی سے منع کرنے والا اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والا ماشاء اللہ یہ سب سے زیادہ اچھا شخص ہے سب سے بہترین شخص ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ نیکیاں کرتا رہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں کامل بن گیا اور وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا رہے بلکہ اح... اح... اح... اح... احادیث میں اور پرانے مجید میں ہمیں یہی تعلیمات اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہے ابھی بیان کیا جائے گا تو حکم یہ ہے کہ کوئی سامنے والا کیسا ہی برتاؤ کرے नहीं ہم نے اپنی نسبتوں پہ رکھنی چاہیے کہ دشمن بھی آتا تھا تو ہمارے آ کر چادر بچا دیا گیا یہ انداز دیکھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کا دل مزید مون نرم ہو جائے گا نرم ہو جائے گا بس ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے ایک مرتبہ کے بعد یا دو مرتبہ کے بعد اپنی کوشش کو روک دینا یا منہ بنا کر بیٹھ جانا کہ اب تو مجھے جانا ہی نہیں ایک دفعہ اپنے آپ کو سمجھا کیا اس نے بلکہ اپنی طرف سے تعلق قائم رکھیں یہاں پہ ایک بڑی پیاری حجیث پاک ہے حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے اشات فرمایا سب سے افضل صدقہ سرکار سے سوال کیا گیا کون سا ہے سب سے افضل صدقہ کون سا اسوا نے کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بڑی غور سے سنیے گا سرکار علی وکار علیہ و نے فرمایا جو کینہ پرور رشتے دار پر کیا جائے یعنی جو رشتے دار آپ کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے کینہ رکھتا ہے عداوت رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے اندر سے بھراوا رہتا ہے اس رشتے دار پر صدقہ کیا جائے اس کی مدد کی جائے تو یہ صدقہ سب سے افضل ہے اب آپ دیکھیے کہ اگر ایسا رشتہ دار ہے جو دل میں کینہ رکھے ہوئے اس پر آپ صدقہ کریں گے اس کے گھر پہ آپ تحفہ دیں گے اس کے یہاں ملنے کے لیے جائیں گے یا آپ اس کی مدد کریں گے تو یقیناً اس کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو یہ نبی پاک علیہ صلی اللہ کی تعلیمات کا اتنا پیارا حسن ہے کہ آپ نے ایسی خوبصورت ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چاہے وہ دل میں کینہ رکھنے والے کیوں نہ ہو اچھا سلوک کرو گے صدہ کرو گے ان کی مدد کرو گے تو انشاءاللہ زوجل زجل اس کی برکت سے وہ نفرت انشاءاللہ محبت میں تبدیل ہو جائیں گی ایک کال اور سنتے ہیں پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں جی کال سنائیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بابل مدینہ کراچی سے محمد احمد رضا اختاری بات کر رہا ہوں سلسلہ آپ کا ماشاءاللہ اللہ بہت اچھا ہے میرے سوال یہ ہے کہ رشتہ داری نبھانا کیوں ضروری ہے برائے کرم ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیر آمین آمین رشتہ داری نبھانا کیوں ضروری ہے بھئی کیوں ضروری ہے رشتہ داری نبھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم اللہ ہم اللہ کے بندے ہیں جی اور شریعت کے مکلف ہیں. ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اگر کوئی رشتہ داری نہیں نبھائے گا رشتہ داری توڑے گا تو ایسی سخت مذمت احادیث کریمہ میں ایک حدیث پاک کے یوں فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان فرما رہے تھے اور اس وقت جو ہے لوگ اکثلا وسلم کی احادیث کو سن رہے تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسی دوران ارشاد فرمایا کہ جو شخص ای رحم ہو یعنی رشتے داری توڑنے والا ہو وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے اللہ، سرکار حضرت ابو ہریرا رضی عبو اللہ حتن فرمایا کہ جو ہماری مجلس میں اگر کوئی ایسا رشتے توڑنے والا بیٹا ہو وہ اٹھ جائے اسی طرح کی عدیض جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ملتی ہے لیکن یہاں پر حضرت ابو ہریرا رضی اللہ حتن عادیش کو بیان فرما رہے تھے تو اسی وقت ایک شخص اٹھا اور جا کر اپنی پھوپی سے اس نے جو ہے وہ سلو کی اور کئی عرصے سے اپنی پھوپی سے وہ ناراض یعنی ان کی اند اند ان کی اند بنتی آپس میں بات چیت بنتی تو اس نے جا کر فوری طور پر اپنی پھوپی سے ناراضگی کو دور کیا جب دونوں آپس میں راضی ہو گئے تو ان کی پھوپی جان نے کہا کہ آپ جا کر پوچھئے تو صحیح کیا اتنی بڑی بات کہ جو ہماری مجلس میں رشتہ توڑنے والا بیٹھا اٹھ جائے اس طرح کا اعلان کرنے میں حکمت کیا تھی جی تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ شخص آیا اور پوچھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اب یہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں کہوں گا کہ اگر اس حدیث کو سن لے نا یہ ذہن میں بیٹھ جائے تو یقین کریں کوئی شخص بھی جو ہے رشتے داری نہ توڑیں تو مدی جان کی نادری حدیث پاک سنا رہے ہیں اگر آپ اپنے کام کاج چھوڑ کر تھوڑی توجہ فرما لیں اگر آپ بات چیت کریں تو رک جائیں تھوڑا سا دیکھیں حدیث پاک سنیں غور سے آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جی احمد بھائی سنائیں تو حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آئے آئے اب یہ ہو گئی حدیث مرفو ٹھیک ہے یعنی خدا قلعہ صلاح و السلام کا ارشاد ہے فرمایا کہ جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتے داری توڑنے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر رحمت کا نزول نہیں فرما اللہ تا اللہ تا اللہ اللہ اب ہم دیکھیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں رشتے داریاں توڑ ہم رو رہے ہیں ہم پریشانی کا جو ہے رونا رو رہے ہیں بیماریوں کا رونا رو رہے ہیں کاروبار نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں تنگ دستی کے حوالے سے ہم پریشان ہیں ہم یعنی نہ جانے کتنی چیزوں کے بارے میں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی پریشانی ہے پریشانی ہے پریشانی ہے سبب پر غور نہیں کرتے کہیں <سؤال> ایسا تو نہیں کہ ہمارا کسی رشتہ دار کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہو اب یہ کتنی مطلب سخت بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی کیسی بات ارشاد فرمائی گئی کیسی مذمت ہے رشتے داری توڑنے کی کہ جس قوم میں ایسا شخص ہوگا اللہ تبارک وطالعہ اس قوم پر رحمت کا نزول نہیں فرمایا اب ہم میں تو اگر یہ کہا جانا کے بظاہر دیندار نظر آنے والے جی جی متقی پرہیزگار جی جی لوگ بھی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہوتے صحیح ہیں صحیح ایک واقعہ تمبیول غافلین میں حضرت ابو المرکندی رحمتہ اللہ جی جی جی نے نقل فرمایا کہ ایک خراسانی شخص بہت نیک متقی کی پرہیزگار رکھنے والا لوگوں کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرتا تھا جی لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے ایک شخص نے اس کے پاس جو ہے امانت رکھوائی اور وہ شخص جو مکہ مکرمہ کا واقعہ یہ مکہ مکرمہ میں اس شخص کے پاس امانت رکھوائی اور وہ شخص سفر پر چلا گیا تو اسی دوران اس خوراسانی شخص کا انتقال ہو گیا اب وہ شخص جب واپس آیا تو اس شخص نے اپنی امانت کے بارے میں اس کو پتا چلا کہ خوراسانی کا تو انتقال ہو گیا جس کے بعد میں نے امانت رکھوائی تھی بڑا نیک متقفی پر मेरी मेरी मेरी امانت آ گئی تو اب اس شخص نے رشتہ داروں سے معلومات کی اس کے گھر والوں سے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امانت ہمارے پاس نہیں ٹھیک ہے پھر اس نے علماء سے رجوع کیا صحیح علماء سے رجوع کیا مقم مکرمہ کے علماء نے اس کو بتایا کہ تم ایسا کرو تین راتوں تک تم جاؤ زمزم کے کنویں کے پاس جا کر اس کو پکارنا پکارنا ہمیں گمان ہے کہ وہ جنتی ہے کیا بات اور وہاں پہ جا کر اس کو پکارو گے تو تمہاری جو ہے امانت کا وہ تمہیں بتا دے گا اس شخص نے ایسا ہی کیا تو لیکن وہ واپس آ کر کہنے لگا کہ اس سے کوئی جواب صحیح صحیح ہاں سے, سے کوئی جواب نہیں ملا کوئی جواب نہیں ملا اب جب اس شخص نے آ کر علماء کو بتایا تو علماء کرام نے اننا لاہ و انا ال راج امپ اس وجہ سے کہ وہ شخص جو ہے حالانکہ نیک متقی تھا لیکن زمزم کے کنویں میں یوں کہا تھا کہ وہاں پر نیک متقی لوگوں کی روحوں کا معاملہ روح روح ہوگا اب وہاں پر اس کی روح نہیں ہے تو اب اس کی روح جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنمیوں کی روحیں جہاں پہ ہوتی عزان. عزان. تو اس کو کہا کہ کیونکہ اس کو امانت لینی تھی قیمتی اب وہ اس شخص کو کہا کہ تم یمن میں جاؤ یمن میں فلاں وادی میں ایک کنواں ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ تم یہ اپنی امانت کو پکارو یعنی امانت مانگو اس شخص کو پکارو تمہیں جواب ملے گا وہ شخص پہلی رات وہاں پر گئے یمن چلا گیا وہاں پر جا کر اس نے پکارا تو اس شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ پر میں نے اس تمہاری جو فلاں جگہ پر جو ہے فلا جگہ جو جگہ امانت پر, آمانت پر تمہاری امانت دفن ہے تم جا کر اپنی امانت کو لے لو لیکن اس شخص نے کہا کہ یہ جہنمیوں کا معاملہ تمہارے ساتھ کیسے ہوا حالانکہ تم تو نیک تھے وہ بڑا پریشان ہوا تو وہاں سے اس کو جواب آیا کہ میں اگرچہ کہ نیک تھا لیکن میرے کچھ رشتہ دار خراسان میں رہا کرتے تھے یہ خود مکے میں میرے کچھ رشتہ دار خوراسان میں رہتے تھے میں نے ان سے رشتہ داری توڑی ہوئی اس وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا یعنی مدن چین کے ناظرین مل آپ غور مل کریں مل کہ بظاہر نیک سیرت نظر آنے والے نمازیں پڑھنے والے امانتوں کی رعایت کرنے والے شخص کا جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں تھا تو اس کے ساتھ یہ صورت حال ہوئی تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں تاجد گزاریاں کرتے رہیں روزے بھی رکھتے رہیں نفلی مگر اپنی معد اللہ اپنے ماں باپ سے اپنے بھائی بہنوں سے اپنے رشتے داروں سے ہم نے تعلقات توڑے ہوئے ہیں تو یہ کہیں ہمارے لیے معاد اللہ جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے غلام محی الدین بھائی یہ تو انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا تو اس طرح کے بھی تو واقعات دوں گے چونکہ ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم کسی اچھی خوبصورت بات جو ہے جس میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم سن کر ترغیب ملتی ہے عمل کرنے کی تو کوئی ایسا واقعہ بزرگان دین میں سے سنائیے ہے کہ جس سے ہمیں ترغیب ملے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا انداز کیسا ہونا چاہیے اور حسن سلوک سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے بالکل حضرت سعیدہ زینب بنتے جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی السلاۃ وسلام کے ہری میں ناز میں رہنے والے کی کی آپ کا رشتے داروں کے ساتھ اتنا پیارا انداز تھا کہ خود سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کثیریں پڑھتی تھی اللہ آپ کے پاس آئی جب آپ کا وصال ہو گیا تو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان وہ تشریف لائیں اور کہا کہ سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والی اور سب سے زیادہ رشتے داروں کے ساتھ حسنے شروع کرنے والی ہم میں سے چلی گئی اللہ اکبر تو آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ حیات تھیں بارہ ہزار درہم آپ کو بھیجے تو سیدہ زینب رضی, سیدہ اللہ, زینب رضی, اللہ, رضی اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ بارہ ہزار درہم بھیجے آپ نے اپنے پاس ایک بھی نہیں رکھا آپ نے سارے کے سارے بارہ ہزار درہم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم اللہ اکبر اللہ اتنا بڑا, اکبر بڑا آپ کا یوں سمجھے کہ انداز رشتہ داروں چھپایا چھپایا جاتا جاتا ہے ہے رشتہ داروں کے لیے تو یہ ہمارے اسلاب کا انداز ہوتا تھا ان کی شان ایسی تھی اور اس وقت نے ان کو اتنا نمایاں کیا کہ خود امیر المومن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے جب ان کا وشال ہو گیا تو اہل مدینہ کو حکم جاری فرمایا کہ سب اپنی ماں کے جنازے میں شریک ہوں Allah سارے اہل مدینہ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ تو माशाला یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں بات یہ ہے کہ اندر جب احساس پیدا ہو جائے تو حسن سلوک بھی ہوگا जी जी اور اچھا رویہ بھی اختیار کیا جائے گا اور جب بندے کے پیش نظر فضیلتیں ہوں گی اور وہ احادیث ہوں گی کہ جن میں حسن سلوک کرنے والے کو ماں باپ کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو بڑے پیارے انداز میں سرایا گیا ہے جیسا کہ ایک حدیث پاک میں سرکار علی علیہ وسلم ارسعت فرماتے ہیں اور یہ بڑا زبردست وظیفہ بھی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں عمر ایسی ہماری جاری ہیں زیادہ عرصے تک جوان رہنے کا کیا نسخہ ہے یہ ہماری عمر طویل ہو جائے ہمارا رسک وسیع ہو جائے صحیح صحیح تو میں ایک وظیفہ سمجھ لیں اس واقعے کے اس حدیث پاک کے تحت کہ سرکار علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور اس کے رسق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے یعنی ان اعمال کی برکت سے عمر میں اضافہ ہوگا جس میں برکت ہوگی برکت ہوگی اور معاشرے میں جو افراد نظر آتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں کا رونا روتے ہیں ہماری عمر رونا ہیں ہماری عمر لمبی ہو جائے اسی وجہ سے بہت سے لوگ عمریں بھی چھپاتے ہیں اور ہمارا رزق وسیع ہو جائے تو کتنا پیارا وظیفہ ایک ہمیں ایک انداز اختیار کرنے کے نتیجے میں مل رہا ہے اللہ تبارک کا بطالح کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری عمر بھی بڑھ جائے مال بھی بڑھ جائے اس نے سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو یہاں تھوڑی سی وضاحت صدر الشریہ نے میں ہے کہ یہاں زیادتی عمر سے کیا مراد ہے یعنی عمر بھی بڑھ رہا ہے تو عمر بڑھ رہی ہے مال بھی بڑھ رہا ہے تو یہاں زیادتی عمر سے مراد بعض علماء نے اس حدیث پاک کو ظاہر پر ہی معمول کیا یعنی حقیقت ایسا ہوگا کہ عمر بھی بڑھے گی یعنی ساٹھ سال ستر ہو جائے گی اسی جو اللہ تعالیٰ उस है है। سلوک اللہ تبارہ کا بطالا کہ امید ہے تو مال بھی بڑھے گا اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا تو بعض علماء نے تو اس کو ظاہر پر معمول کیا थी थी اور مراد فضائے معلق ہوگی یہ پھر ایک طویل بحث ہے اور بعض علما نے یہ فرمایا کہ یہاں مراد زیادتی عمر سے یہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر یہ حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتا تھا مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسی طرح لکھا جاتا کیا تا بات, تا بات ہے تو کیا بات کے اعتبار سے گویا کہ یہ زندہ ہے اس کو مسلسل دا دا اپنی خبر میں بھی حسن سلوک کرنے کا اس سے زیادہ دا دا دا ہے فائدہ اور کیا ہے کہ انسان مر گیا مگر اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن گیا کہ اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے دوسرا یہ کے طور پر اگر کوئی کسی رشتہ دار کو زندگی میں روزانہ اس کی مدد کرتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو روزانہ مدد کا سواب ملے گا اللہ بڑی وسیع اور دوسرا ایک کال یہ بیان فرمایا یا تو پھر اس سے یہ مراد ہے کہ اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہے گا بالکل اور وہ جو ایک سوال آیا تھا ابھی کہ دکھ پہنچے رنج پہنچے رشتہ داروں کی طرف سے تو کیا کرنا چاہیے کی طرف بھی انشاءاللہ میں آتا ہوں کچھ اگر کالز لے لیتے ہیں آپ کی طرف آتے ہیں جی کال سنائیے گا رمضان شیخ ہند سے عرض کر رہا ہوں اور سلسلہ چل رہا ہے حسن اس اسلام جس اس کا موضوع ہے رشتہ داری حضرت کی بارگاہ میں میرا سوال تھا کیا رشتہ دار میں کوئی شراب پینے والا ہو بے نمازی ہو تو کیا اس سے تعلقات رکھنا چاہیے کہ نہیں اور جو بد اخلاق جیسے ٹھیک سے بات نہ کرتا ہو یا گالی گلوچ وغیرہ سب کرتا ہو تو کیا اسے تعلق رکھنا چاہیے برائے کرم رہنمائی فرما دے ماشاءاللہ اللہ آپ نے کال کی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں آپ نے دو باتیں کی ایک تو یہ کہ جو سلوکی کرتا اس کے ساتھ رشتداری داری رکھنی چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں تو ہمارے مبلغین میں مدنی پھول عطا فرمائے حدیث پاک بھی سنائی کہ چاہے آپ کے ساتھ سلوکی کرے اگر وہ رشتے دار ہے تو اس کے ساتھ آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ حسن نے سلوک کریں بھلے اس کا رویہ ٹھیک نہیں دوسری بات یہ کہ اگر کوئی رشتے دار ماد اللہ گناہ کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اب دیکھیں اس کو سمجھایا جائے پیار سے محبت سے ترغیب دلائی جائے اسے سمجھایا جائے اور اسے قرآن پاک کی آیات احادی سے طیبات جذبان دین کے واقعات نیک اجتماعات میں لایا جائے مدنی قافلے میں سفر کروایا جائے سمجھائیں کہ سمجھانے سے مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں اسے سمجھاتے رہیں علماء کے پاس لائیں گے انشاءاللہ ترغیب دلاتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ وہ گنا بھی چھوڑ دے گا تو گناہ سے نفرت ضرور کریں اس کے اس گنا سے مگر اس سے رشتے داری نہیں چھوڑی جائے گی بلکہ اس کی رشتے داری جو اس کا رشتے کا حق ہے وہ ادا کریں اور اس کو ساتھ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے قرآن مجید فرقان حمید اور احادی سے طیبات اور بزران دن کے واقعات کی, طرح کی طرف ترغیب دلاتے اسے توبہ کی طرف آمادہ کریں انشاءاللہ اس کی آپ کو برکت ملے گی اگلا اگلی کال سنائیے گا میرا سوال یہ ہے کہ رشتے داری سے خاندانی نظام پر کیا اثرات ہوتے ہیں جزاک اللہ و خیرہ آمین رشتے داری نبانے سے خاندانی نظام پر کیا اثرات ہوتے ہیں احمد بھائی مثال کے طور پر ہم رشتے داری نبھاتے ہیں اب رشتے داری نہ تو کیا ہوتا ہے اور رشتے داری تو کیا ہوتا ہے اس کے فوائد الحمد الحمدللہ اس کے فوائد ہے کہ امیر علیہ سنت شیخت طریقہ تمبی الغافرین کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے دس فوائد امیر علیہ سنت تحریر فرمائے رشتے داری نبانے سے جی ہاں الحمد للہ سل رحمی کرنے کے دس فائدے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب है بات है کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے اس سے بڑا فائدہ کیا ہے دوسری بات یہ کہ لوگوں کی خوشی کا سبب ہے کہ لوگ جو ہے وہ خوش ہوں گے رشتے داری نبھائے یہ بھی لکھا ہے کہ علما نے فرمایا نا فرض اور واجب عبادت کے بعد سب سے افضل عبادت ہے کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے دل جو ہی ہوتی ہے ایسی بڑی کیا بات ہوگی اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں فرشتے بھی خاندانی نظام کی بات کر رہے ہیں یہاں تو لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں فرشتے بھی خوش ہوں گے فرشتے بھی خوش ہوں گے اور مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے سب لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ اپنی تعریف کے لیے تو ہم نہیں کریں گے لیکن اللہ یعنی لوگ اس کی تعریف کریں گے اچھا دوسرا یہ فرمایا کہ شیطان کو اس سے رنج ہوتا ہے نا کو تکلیف ہوگی شیطان کا کام ہے یہی آپس میں لڑوانا یعنی جب شیطان کو رنج ہوتا تو شیطان رشتے داری تعلق جوڑنے کب دے گا اب بات ہے کیونکہ یہ قطع تعلق جو ہے بہت سارے گناؤں کا سبب بن جاتا ہے اب دعوت دی دعوت میں نہیں گئے تو پھر گنا اب اسی طرح فرمائے کہ شیطان سے اس کو رنج ہوتا ہے اور عمر بڑھتی ہے جیسا کہ ہمارے مبلک ہم نے ارشاد فرم غلام میدان بھائی نے اور اسی طرح فرمائے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے رزق کی برکت کا وظیفہ بیان کیے گا باقاعدہ اور فرمائے کے فوت ہو جانے والے آبا و اجداد ہمارے جو آبا و اجداد اس کے انتقال کر گئے اگر کوئی سل رحمی کرے گا وہ بھی خوش ہوں گے روحیں خوش ہوں گے کیا اس لیے خوش ہوں گی کیونکہ وہ ان کے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے کیا بات اور ہے اور یہ بھی کہنا کہ والد صاحب کے جو رشتے دار ہیں یا ان کے جو دوست ہیں تو اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق رہے گا جیسا والد اپنی زندگی میں رکھا کرتے تھے ان, سے ان کے رشتے دار لیکن ایک بات ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا تعلق اختیار کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا تعلق اختیار کریں گے تو ادلا بدلا یہ تو مقافت یعنی ادلا بدلا ہے کوئی گا اس نے ہمیں کوئی چیز دی ہم نے بھی اس کو دے دی تو اب حقیقت میں صلاح رحمی یہ ہے کہ جس نے توڑا ہو اس کے ساتھ توڑے جو, جو نہ آیا, آیا، کام ہے جو نہ آیا تو حدیث نی. پاک میں منتواد فقط تو اللہ اب اللہ. یہ چونکہ شب برات جو ہے کل شب براعت ہے اب اس میں کہ حدیث اب انہیں چاہیے کہ یعنی فوری طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے کالز کے ذریعے کسی بھی طریقے سے خط و کتابت کے ذریعے فوری طور پر جو ہے وہ یا جا کر جا ممکن ہو اپنی رشتے داریاں جوڑیں یہ کل شب براعت ہے اور آباد ممالک میں آج ہے دی دی تو ابھی بھی اگر وہ جو ہے کیونکہ حدیث پاک میں سراعت ہے کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہوگا رشتے داریاں توڑنے والا ہوگا اس مبارک رات بھی اس کی مقصد نہیں یہاں پہ, ہے پہ یعنی کتنی قابل غور باتیں غلام محیط بھائی احمد بھائی کہ اس رات میں ہم نوافر پڑھ رہے ہوتے ہیں ذکر و اذگار کر رہے ہوتے ہیں اجتماعی ذکر ہیں دیگر نیک کام کرتے جو نفل ہوتے یعنی ثواب کی نیت سے جو کرتے ہیں مستحبات کے درجے میں ہوتے ہیں مگر معذ اللہ اگر کسی کا کسی رشتہ دار سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے پھوپھی سے خالہ سے اللہ ماں سے باپ سے بہن سے بھائی سے اس کے باوجود جو نیکیوں کی یعنی مستحب کام کی طرف تو بڑھ رہے ہیں جو فرض ہے جس کے بارے میں رب تبار تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رشتے داروں کا حق ادا کرو ان کے ساتھ تعلق جوڑو حدیث سے پاک میں فرمایا گیا اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں بننا ساری رات عبادت میں گزارنی عبادت میں گزاری مگر ہمارے قدم اپنے رشتے دار کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے کیوں نہیں بڑھ رہے یعنی ہمارے پاؤں میں ایسی کون سی بیڑیاں پڑی, پڑی ہیں کہ ہم رشتے دار کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے تو جوڑنے میرے پاس آئے یہ تکبر کی علامت ہے نا اور تکبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں لا ہو تکبر ہی تو ہے کیوں نہیں جا رہے چاہیے یہ کہ آج اور اب بھی اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان سے جا کر جوڑ لیجیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اسی طرح دل میں نفرت رہی رشتے کے ساتھ اور ہم جو ہے دنیا سے چلے گئے تو رب تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے رب کی ناراضی کی صورت میں ہمارا بنے گا کیا رشتے داری نبھائیے اسلام کی خوبی کو اپنے گھر کے اندر اپنے دل کے اندر جگہ دیجیے دیکھیں ہم صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں مدرسہ کے ناظرین اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں ہمارا نام اسلامی ہے تو ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے جو خوبصورتی اور جو عمدگی ہمیں اسلام دے رہا ہے اس کو اپنے نظام میں نافذ تو کیجیے انشاءاللہ شاء آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی غلام محدین بھائی آپ وہ بیان کر رہے تھے جی بالکل بعض اوقات یہ ذہن میں بھی آتا ہے اور عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یار کی طرف سے مجھے اتنا رنج پہنچتا ہے مسلسل مجھے تکلیفیں دے رہا ہے آپ اس سے جوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ میری طرف دیکھتا نہیں ہے مزید دکھ پہنچا رہا ہے مزید تکلیفیں دے رہا ہے دکھ پہ دکھ دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڑیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس طرح کے واقعات ہمیں بیان کیے جاتے ہیں جس سے ہمیں ڈھارس بنتی ہے سورہ نور میں اسی زمن کے واقعے کے متعلق ایک پوری آیت مبارکہ بڑی حضرت بہت خوبصورت بہت پیاری صورت بھی بڑی خوبصورت اس میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نام بڑا پیارا لگتا ہے مستق حضرت مستار رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اب ہوا یوں آپ کے چونکہ یہ خالہ ذات بھائی تھے اور بڑے غریب بھی تھے مفلس تھے تو آپ ان کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کا خرچہ آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا تو اب ہوا یوں کہ بعض منافقین نے آپ کی پیاری پیاری شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ, طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی جس کی موافقت حضرت مستہ نے بھی کی بعد میں آپ تائب ہوئے اور اگر آپ نے معافی مانگی اللہ نے آپ کی توبہ کو بھی فرمایا تو اب چونکہ آپ کی لڑ جگر ہیں اور آپ کی پیاری شہزادی ہیں ان پر توہمت لگائی منافقین نے اور یہ ان کے ساتھ مل گئے تو ایک رنج تو پہنچا گیا یہ میں اس کا خرچہ اٹھا رہا ہوں سب کچھ میں ان کا کر رہا ہوں اور یہ دشمنوں کے ساتھ مل کے ہمارے بارے میں ایسا معاملہ کر رہے ہیں ایک دکھ کی بات ہے تکلیف کی بات ہے اور بہت زیادہ دکھ کی بات ہے تو حضرت سعیدنا صدیق اکبر عبی اللہ تعالیٰ نے اس وقت قسم کھائی کہ میں مستا پر جو خرچ کیا کرتا تھا اب خرچہ نہیں اٹھاؤں گا اب ان پر کچھ خرچ نہیں کروں گا تو قرآن مجید کی اس موقع پر آیت نازل Allah Allah. Ul آئے تھے مبارکہ نازی قربا یہ پوری مبارک آیت ہے کہ فضل والوں کے لیے فضیلت والوں کے لیے فضیلت والے کے لیے اور وشاط والے کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خرچے کو روک لیں یہ مقوم بیان کر رہا ہوں آئے مبارکہ کا اپنے خرچے کو روک لیں کیا تمہیں پسند نہیں ہے اللہ تمہاری مغفرت اللہ, اللہ اکبر تو جب آئے تھے مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے اپنی اس قسم سے رجوع کیا, کیا اور تار. پھر آپ نے خرچہ دوبارہ دینا شروع کیا اور, جی اور کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ میری مغفرت کیا بات یعنی اپنے اس غم پہنچنے کے باوجود اس رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک اچھا سلوک بہت اچھا یہ تو جو ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ یہ تکلیف پہنچاتا ہے بھائی تکلیف پہنچائی ہے جبھی جب تو آپ کے آپ کو معاف کرنے کو کہا جا رہا ہے اگر وہ آپ کو پھول دے رہا ہے آپ کو تحفے دے رہا ہے تو آپ کو کون بولے گا آپ اس کو معاف کر دو کوئی بھی نہیں بولے گا تو لہذا اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ جوڑنے کے لیے آگے بڑھے قدم بڑھائیں امید ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا ایک کال لے لوں احمد بھائی دیرا طرف چلتے ہیں جی کال سنائیے گا السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ, اللہ وبرکاتہ میرا نام زہیر احمد اطالی ہے میرا تعلق ایئرپورٹ بانڈ کریم حیدر شاہ آباد کشمیر سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ نے رشتے داروں سے کیسا برتاؤ تھا تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے جواب ارشاد فرما دیجیے سوال تو بہت پیارا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کا سلوک کیا تھا آپ دونوں میں سے جو جواب دینا چاہیں بہت اچھا سلوک تھا اور انہیں کا صدقہ ہے کہ جو آج اچھا سلوک کرتے ہیں حضور کے صدق میں ان کو نیکیاں مل جائیں سرکار علی صلاح کی سیرت کے متعلق بڑا کچھ لکھا ہے اور اس میں بڑی لاجواب تصنیف لطیف ہے شفا شریف قاضی عیاض مالی کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سرکار علی صلاح و السلام اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کے لیے خود چل کر جاتے خود خبر گیری فرماتے اور جو بھی آتا آپ کے لیے چادر بچھا دیتے بلکہ واقعہ لکھا ہے امیر علیہ سنت نے کہ ایک مرتبہ سرکار علی صلاح و السلام جلوہ فرماتے بیٹھے ہوئے تھے اور چادر کا ایک حصہ آپ کی مبارک پاؤں پر موجود تھا تو اتنے میں آپ کی رضائی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ, اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیں تو آپ نے اپنی چادر کا ایک حصہ ان کو عطا فرمایا اور, اللہ اور اللہ ان کے لیے بچھا دیا اللہ اللہ اتنے میں آپ کے رضائی والد حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر وہ تشریف لائے وہ حاضر ہوئے بارگئی رسالت میں تو آپ نے ان کے لیے اپنا کپڑا بچھا دیا پھر آپ کے رضائی بھائی حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے ساری کی ساری چادر بچھا تو یہ سلوک تھا سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی خود خبر گیری کرتے کوئی محتاج ہوتا اس کی مدد کرتے اور پھر اگر کوئی بیمار پڑ جاتا اس کی عیادت کرتے کوئی بات آتا بات بات تو سلام میں پہل کرتے با یہ سارے معاملہ سرکار علی سلاسلام کے حسنِ اخلاق کی ایک ہے ایک شخص جی نے تھوڑا سا یہ واقع قاضی آز مالک رحمۃ اللہ تعالی نے جگہ ذکر فرمایا کہ سرکار علی صلاح و السلام سے ایک شخص نے وعدہ کیا کوئی چیز خریدی تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار علی صلاح و السلام سے اعلان نبوت سے پہلے ایک چیز خریدی کچھ سامان خریدا اور پیسے دینے میں رقم تھوڑی کم پڑ گئی میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تھوڑا میرے پاس پیسے نہیں ہے میں رقم لے کر آتا ہوں آپ یہیں ٹھہریے تو سرکار نے وہاں ٹھہرنے کا وعدہ فرمایا اب وہ کہتے ہیں کہ میں جانے کے بعد بھول گیا کہ مجھے واپس جانا بھی رقم بھی دینی تین دن کے بعد یاد آیا Allah. تین دن کے بعد یاد آیا اور میں جلدی سے بوکلا کے اندر اپنے رقم لے کر اس جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سرکار علی سلاط وسلام تین دن سے مسلسل اس جگہ پہ میرا انتظار کروں اور میرے کو دیکھ کر پیشانی پہ بل تک نہیں آئے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان توں نے مجھے مشقت میں ڈال دیا مشقت میں ڈال دی میرے آقا کا حسنے سلو کیسا آ, اخلاق ایسا تھا کہ ہم تو ہم غیر بھی آپ کے حسن اخلاق کے قلمے پڑھ رہے ہیں اور تاریخی ہی جملے کے بھائی حسن تو ہے ہی نبی پاک علیہ صلی اللہ السلام کے صدقے نا وہ حسن اخلاق, اخلاق بنائی سرکار کی وجہ سے نا دو حسن دو عالم, دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے دیرا میں اگر پھول کھلائیں تو نبی پاک علیہ السلّ سلام کا اپنے رشتے داروں کے ساتھ سوال کیا گیا سرکار علی وقار کا تو غیروں کے ساتھ بھی سلوک بڑا پیارا تھا وہ پیرے شیر پڑا تھا غلام عید الدین دشمن آ جاتے ہیں تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے تو کوئی دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے کہ ہم نرم دل ہو جائیں اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے بن جائے گولہ اپنے احمد بھائی اب کچھ فرما رہے ہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک بہترین موقع آ رہا ہے کیونکہ لوگ نسلی صدقات اور واجبی صدقات یعنی زکوات فضلا وغیرہ دیتے ہیں شاہ رمضان میں اب دیکھیں الحمد للہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں دین کی خدمت کر اور یہ مدنی احتیاط ہے یعنی صدقات واجبہ دعوت اسلامی بھی لیتے لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے سگے رشتہ داروں کو دیکھیں جو ضرورت مند جو ضرورت مند اب وہ یعنی نفلی صداقات ہیں اب آپ دوسرے غیروں کو دے رہے ہیں لیکن یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ میں دے دو فلاں جگہ میں اپنے سگے رشتہ داروں کو آپ پہلے دیکھیے ان کو آپ دیں نفلی صدقات ہوں اور اگر واجبی صدقات میں وہ اس کے مستحق ہیں زکوات وغیرہ کے تو آپ معلومات کریں جتنے وضاحت کے ساتھ احمد بھائی اس کو مشکل گھاٹی کا ہے فلق تحمل اقبا وہ مشکل گھاٹی چڑھا ہی نہیں وما ادا کملاقبہ تم کیا جانو مشکل گھاٹی کیا ہے فکورا کبا ایک گردن آزاد کرنا غلام آزاد کرنا او ات فی یوم زی مقبا قحط والے دن میں کسی مسکین کو کھانا کھلانا کھانا کھلانا یتیمن ضام اقبہ علیم دار یتیم کو کھانا کھلانا اس کی مدد کرنا با با قرآن با میں تو حکم یہ کہ پہلے اپنے گھر میں جو آپ کے مستحق ہیں یتیم ہیں بھانجے بھتیجے ان کو دیکھیں ان کی مدد کریں حاجی صاحب مسجدوں میں بانٹ رہے ہیں سب کو دے رہے ہیں وہ گھر میں جو یتیم مستحق ہیں ان کو نہیں دوستوں پر لٹایا جاتا ہے مگر اپنے غریب رشتے داروں کی طرف نہیں دیکھا جاتا ایسا تو نہیں ریاکاری میں گرفتار ہو اپنا ہوا ہو یہاں کوئی نمائش نہیں ہے یہاں داد نہیں ملے گی وہاں حاجی صاحب کہہ کے پگارا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اس طرح کی جو خراب صفات ہیں ان سے اور ہمیں اسلام کے حسن کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے منور کرنے کی عطا فرمائے دیکھیے شب برات قریب ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیجیے آج یہ موضوع رکھنے کا کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ چونکہ شب برات کا موقع بھی ہوگا رشتداری داری ایک اسلام کی بڑی پیاری خوبی بھی ہے خاندانی نظام اسلام دیتا ہے اسلام سے قبل رشتے داروں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کے واقعات نہیں ملتے بلکہ رشتے داروں کے ساتھ تو جو ہے وہ تعلقات جو لوگ توڑا کر توڑ دیا کرتے تھے مگر المیا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی آج رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کم رہ گئے ہیں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے کرتے ہیں, اچھا سلوک کرنے والے بھی ہیں مگر وہ لوگ سوچیں کہ جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سرخور ہو جائے ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام دین اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات خود بھی سیکھیں اور آپ تک پہنچائیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تعلیمات کو قبول کر کے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں اور اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنائیں اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائیں اور اس کی برکت سے ہمارے دل میں نرمی عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے ستاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وجا النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم